شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی تلامیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے نوے نقطے میں جاری ہے نوے نقطے میں استاد محترم اسلامی تاریخ کے حوالے سے بعض وضاحتوں کا ذکر فرما رہے ہیں آج تیسری وضاحت کا ذکر ہوگا تیسری وضاحت کے ذمن میں استاد محترم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو علمات ہیں مشہور اور قابل ذکر علماء ان کی دو قسمیں تھیں ایک تو وہ تھے جو کہ عظیمت سے کام لے رہے تھے اور دوسرے وہ تھے جو کہ بجائے عظیمت کے رخصت سے کام لے رہے تھے عظیمت اور رخصت کے آسان معنی یہ ہیں کہ شرح ایک کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں کی گنجائش موجود ہو لیکن کرنے کا اجر اور اس کی مشکلات زیادہ ہوں اور رخصت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نہ کرنے کی گنجائش ہے تو جواز کی صورت اختیار کر لی جائے جیسے کہ شرعن معذور شخص پر جہاد فرض نہیں ہے لیکن اگر وہ جہاد کے میدان میں آئے تو وہ گویا کے عظیمت پر عمل کرنے والا ہوگا اور اس کا اجر دوگنا ہوگا علماء کرام میں جو اہل عظیمت تھے وہ بادشاہوں اور امیروں کا محاسبہ جاری رکھا کرتے تھے وہ قدث حسن رائے اردہ آحرف نور مند وظہر الملک بھی بنی امیہ و حتمن قریب جب سے بنو امیا میں خلافت موروسی بنی یعنی خلافت بطور میراث کے اولاد میں منتقل ہونے لگی اس وقت سے لے کر زمانہ قریب تک ایسے بہت سارے علماء کرام گزرے ہیں ان کے کارنامے اور حق گوئی اور بے باکی کا تذکرہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے اور نورانی کلمات سے لکھنے کے لائق ہے وہ عظیمت سے کام لیتے ہوئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عمرا اور بادشاہوں کو برائی سے روکا کرتے تھے اور اچھائی کا حکم دیا کرتے تھے قائم توما یہ صلیف صالح طویل تنظر اور ایسے صلیف صالحین کی ایک طویل فہرست موجود ہے جس میں ان کے کارناموں کا ایک شاندار ذکر موجود ہے ایسے علماء کرام رام اللہ کے کارناموں کو پڑھنے کے لیے آپ اعلام النبلاء کا مطالعہ فرما سکتے ہیں اور بعض وہ علماء تھے جو کہ رخصت پر عمل کیا کرتے تھے فاتض القصور اور منفیا وہ تزلوم الحکامی و تفرح و ظہدی چنانچہ انہوں نے رخصت سے کام لیتے ہوئے محلات اور محلات میں موجود شاہوں اور عمرہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وہ علم کے حصول اور زاہدانہ زندگی گزارنے میں مصروف ہو گئے بادشاہوں کے اطراف میں جو نفاق کا ماحول تھا اس ماحول کی کیچڑ سے انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا یہ اہل عظیمت اور اہل رخصت دو قسم کے علماء تھے جنہوں نے یقیناً درست راستہ اختیار کیا جو بادشاہوں کے قریب تھے وہ امر بال معروف اور نہیں عن منکر کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے اور جو دور تھے انہوں نے بھی دین کی خدمت اور علم کی خدمت جاری رکھی ایک تیسری شکل درباری مولویوں کی تھی جو دنیا کی کیچڑ میں اور دنیا کی علائشوں میں لت ہو گئے اور انہوں نے علم اور علماء کو بدنام کیا لیکن ایسے درباری مولوی شاز و نادر ہی ہوا کرتے تھے ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ درباری مولویوں کی پوری کی پوری فوج اس وقت حکمرانوں کو دستیاب ہے عالم اسلام پر آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں پاکستان افغانستان یا کسی اور ملک کے ساتھ میری یہ بات مخصوص نہیں ہے بڑے بڑے نامور اور مشہور علماء آج کل حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملا کر اسلام اور مسلمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس زمانے کے علماء عظیمت سے کام لیتے ہوئے امر بالمعروف اور نہیں عن کر کا کام بھی کیا کرتے تھے اور بعض علماء رخصت سے کام لیتے ہوئے ان سے دور ہو بھی جاتے لیکن علم اور دین کی خدمت سے دور نہ ہوتے اسی طرح یہ علماء جہاد کے میدان میں بھی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہوا کرتے تھے کماخان العلما قد و تنف الجہاد ولاسیما فل ازمات و نوازل القبرا علماء کرام اس زمانے میں جہاد کے میدان میں لوگوں کے لیے اسوائے حسنا اور ماڈل ہوا کرتے تھے لوگوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہوا کرتے تھے خصوصی طور پر بڑی بڑی مشکلات اور بڑے بڑے بحرانوں میں جو کہ عالم اسلام پر ٹوٹے ہیں علماء کرام اپنے آپ کو جہاد کے میدان میں پیش کیا کرتے تھے فقان و اخرجون دفان و قلبین ابر رحیم و فاجی رحیم ود آدا من القفار وہ جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے چاہے اقدامی جہاد ہو چاہے دفاعی جہاد ہو مسلمانوں کے عمرہ کے ساتھ چاہے وہ فاسق عمرا ہو یا صالح عمرہ ہوں ان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جہاد کے میدان میں نکلا کرتے تھے اور کافروں کے ظالموں کے خلاف اسلام اور مسلمان دشمنوں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ لوگ اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرا کرتے تھے اور فلوس کے لیے زیادہ خلوص نہیں دکھایا کرتے تھے بلکہ وہ اللہ کے لیے بہت ہی زیادہ مخلص ہوا کرتے تھے یہ اس وقت کی باتیں ہیں اب آپ ذرا اندازہ کیجئے بیس سال سے پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان میں امریکی آئے ہوئے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے اور اور اور بہت سارے واقعات ہیں جن کا اس وقت ذکر کرنا وقت کا ضیاع ہی آپ سمجھیں گے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس ملک کا کون سا شیخ الاسلام اور کس ملک کے کون سے مفتی اعظم کو اس جہاد میں باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے یقینا یہ ایک سوال ہے یا یہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد صرف جوانوں پر فرض ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد صرف ان پر فرض ہیں جن کے آبا و اجداد علماء نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شیخ الاسلام اور مفتی اعظم کی بہت بڑی فوج ہے پورے عالم اسلام میں ان میں سے کون سے شیخ الاسلام یا مفتی اعظم بنفس سے نفیس اس جہاد میں شریک ہوئے یا ان کے انتہائی قیمتی صاحب زدگان میں سے کسی نے اس جہاد میں شرکت کی ہو یہ تو ایسے سوالات ہیں جسے عام سبزی فروش بھی سمجھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے ڈاکٹر عبد العظم رحمہ اللہ ہمارے استاد ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہم نے اپنے دین کو اپنے بچوں اور بیوی سے بھی کم قیمت سمجھ لیا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہم جتنا اپنے بیوی بچوں کے بیمار ہونے پر تڑپتے ہیں کیا اتنا ہم افغانستان میں جاری اس جہاد میں آنے کے لیے تڑپے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ یہی لوگ ان مجاہدین کے عیوب تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں جنہوں نے اتنے بڑے کفر اور اس کفر کے مداری حکومت پاکستان کا منہ توڑا اور اس کی ناک خاک میں رگڑی کبھی وہ افغانستان کے مجاہدین کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور گاہے بگاہے پاکستانی مجاہدین کو رگڑا دیتے ہیں پاکستانی مجاہدین تو اس وقت انتہائی مظلومانہ حالت میں ہیں بیچاروں کی اقتصادی حالت خراب ہے اس لیے کوئی بھی ان کے نزدیک آنے کو تیار نہیں ایسے حالت میں گاہے بگاہے اور کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر ہمارے پاکستانی مجاہدین کو رگڑے انہی مولویوں کی طرف سے ملتے ہیں جنہوں نے نہ تو کبھی جہاد کے میدان میں قدم رکھا نہ ہی جہاد کے گرد و غبار سے ان کی کوئی مناسبت ہے اور نہ ہی ان کے بیٹوں میں سے اور ان کے قیمتی صاحبزادوں اور صاحبزادیوں میں سے کسی نے اس جہاد کے میدان کی گرد و غبار کا مزہ چکا ہے یہ باتیں میں انتہائی درد اور غم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی کو اگر ان باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً میری باتوں نے اپنے ہدف کو پا لیا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صلیف صالحین میں جیسے بڑے بڑے علماء تھے مجاہدین تھے مجاہد علماء تھے ان کی مثالیں دوبارہ ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم بھی زبردست انداز میں جہاد کریں خطاؤ اور کوتاہیوں اور لفظشوں سے دور ہو کر جہاد کریں اب آپ خود بتائیں ہمارے درمیان بڑے بڑے شیوخ نہیں ہوں گے بڑے بڑے علماء کرام نہیں ہوں گے تو غلطیاں ہم سے نہیں ہوں گی تو اور کن سے ہوں گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے لیے کوئی بہانے تلاش کر رہے ہیں لیکن اللہ جل جلال کے سامنے یوم یقوم الناس لرب العالمین ہم انشاءاللہ اللہ ان لوگوں کے گریبانوں کو پکڑنے کے لائق ہوں گے جن کی کوتاہیوں کی وجہ سے جن کی بے التفاطی اور بے توجہی کی وجہ سے ہم سے غلطیاں کچھ زیادہ ہوئیں اللہ تعالی ہماری کوتاہی و لغزش و سیاحت کو معاف فرما کر حسنات میں تبدیل فرمائے یقیناً توبہ کرنے والوں کی غلطیوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں بدل دیتا ہے وصل اللہ تعالیٰ على خیر محمد وصحب اجمائین سب وسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ